صلی اللہ عم الحمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صبح البشہ ورصب اور باقی تمام سالن برادران خواران صاحب کو ہمارے سلسلہ درست کتاب دعوت شریف میں سے درست نمبر سات سو سولہ تین سو ہے سات سو سولنگ اور دعوت شریف کے شروع سے ابھی تک کے درست کی تعداد ہے تین سو جو ہے اورات کے درست کی تعداد ہے اس باتیم عمل و شرِ اسمال حوصلہ میں ہے اس مقدس نمبر چھبیس اور ستائیس یعنی یا معذو یا مجل نیا اسمال حوصلہ دو اسماعی ہیں ان دونوں کو بھی جو ہے علماء کرام ان دونوں کو ایک ساتھ استعمال بیان کرتے ان دونوں اسماع کو ایک ساتھ ذکر کرنا چاہیے یہ دونوں مل کر جو ہے وہ مہیز بھی ہے مزل بھی ذات میں اس کی خواب میں ذلت میں اس کی خاتمہ لیکن ان دونوں کو ساتھ ذکر کیا جائے اس لیے اسما الحسنہ کی جو تشریح کی کتابوں ان میں سے ان کو طالب ساتھ ساتھ ذکر کیا اور یہ آپ لوگوں کو پتا ہے میں کہ اسمع الحسنہ کے بارے میں بندہ آخری جو تین زاویے سے گفتگو کر رہا ہوں ایک تو ان کے ان اسما کے معنی لغوی معنی اور تو جہاد جو علما نے کی ہے دوسرا جو ہے یہ اسمال الحسنہ قرآن پاک میں ہے, ہے نہیں ہے کس صورت میں ہے کتنی مرتبہ آیا ہے یہ ایک بحث ہے اسرا جو ہے یہ اسما الحسن اسما الحسن کے فیوز اب ابھی ہماری پہلی بحث میں ہے کہ المعز و الموز جل کے لغوی معنی و توضیحات اس عنوان سے ہمارے گفتگو چلیں گے سب سے پہلے جو ہے المعز ہاں جی المویژ کے توضیات تھے پھر المزل کے اور کبھی دونوں ساتھ ذکر کے علمان ہیں المعز باب افعال سے اسم مفائل کا سقابات مذکر ہے ہاں جی آزا یو سے معز ہیں اصل میں معزی ذن ہے یہ مزن ہے ہاں جی اور قاعدہ ادغام کے تحت جو ہے اول کا جو ہے کثرا عین کو دے کر زا کو زاد میں ادغام کیا ہے تو معیزن ہوا ہے اصل میں معزی ظُن ہے اول کے زیر عین کو دے دیا فضا کو زا میں اسے شت کر دیا تو معزو ہو گیا اس میں معزیز ہے اور مادہ اعزاز اس کا اینزاز اس کا اصل مادہ جس سے یہ اس مقدس الموعزو بنا ہے اس سے تو عزا یا عزو اس زن کا معنیٰ عربی لغت وال لکھتے ہیں طاقتور ہونا یہ معنی بھی کیا اعضا ی عزو اور کامیاب ہونے کا معنی بھی کیا ہے کس چیز کا کمیاف ہونا اس کے لیے بھی ازلافت میں بھی کہتا چاہوں بھائی پانی بھی عزت علماء ہے پانی کی قلت ہو پانی کا میاف ہو جس میں استعمال ہوا ہے اضاء علیہ ہاں علیہ کے معنی لکھا ہے محبوب ہونا شاک ہونا شاک گزرنا مشکل گزرنا جب اللہ کے ساتھ متاثر ہوتی ہے عز و علیہ ان و آقی انواقب ہو یعنی اسے سزا دینا میرے لیے شوق ہے مجھ پر مشکل گزرتا ہے یار مانا کہتے ہیں یہ عزو سے اعتہ و تازہ بھی یعنی باقی تارج کرے تو عزت حاصل کرنا اعت و تاذ بھی عزت حاصل کرنا ہاں جی تاجا سربلند ہونا مانا کیا فخر کرنا ناز کرنا اور اس سے اس زن کی معنی عزت اعزاز سختی دوسرا معنی سختی اعزاز و اعزاز دوسرا معنی سختی کے کی معنی کیا ہے اجزا تعزیز اجزا تعزیز سر رفہ تشریف سے باب تفیل سے معنی کیا ہے مدد کرنا ایک دوسرا معنی مضبوط بنانا اور طاقت بہم پہنچانا بڑھانا ترقی دینا مستحکم کرنا تیسرا کو کمک پہنچانا چوتھا معنیٰ ردبہ بلند کرنا یہ سارے معنی جو اگر آپ کو ذکر کے القاموس الجدید نامی عربی اردو لغت سے بدلا ذکر کیا دوسری کتاب جو اس بارے میں ذکر کیا فرماتے ہیں العزد ہے ظلم کا ضد ہے یعنی عزت اس ظلم عزت کے معنی میں ذلت کے مقابلے میں یہ مختار سے عربی لغت میں انہوں نے تو دے دیے تیسری کتاب العزت اس حالت کو کہتے ہیں جو انسان کو مغلوب ہونے سے بچائے کہتے ہیں عزت جو ہے اس حالت کے انسان کو مغلوب ہونے سے بچائے عزت کوئی کہ غلب کے مفہوم اس کے اندر پایا جاتا ہے العزیز وہ ہے جو غالب ہو اور مغلوب نہ ہو ہاں جی اللہ تعالیٰ کے اسلام سے عزیز بھی ہیں ہاں جی تو یہاں فرماتے مانتے ہیں العزیز وہ ہیں جو غالب ہو مغلوب نہ ہو اپنے ہر دشمن کے مقابلے میں ہمیشہ غالب ہو کبھی بھی شکست خوردہ مغلوب نہ ہو از ہاں جی باب یہ فعال سے جو ہے کہ معنی کسی کو عزت بخشنے کے ہے آز عزت بخشنے کی کتاب محردات راغب ہے لغات قرآنِغازمالک ہے آز یعنی کہ کسی کو عزت بخشنے کی اور المعیز اسی معنیٰ میں ہے عزت بخشنے والا یہاں جو ہے اوپر جو اسم الدّام یا معز جو عزت بخشنے والے کے معنی میں ہے جیسے کہ اوپر ذکر کیا ہے عزت بخشنے کے معنی میں یہاں پر طاقتور کرنے کے معنی میں نہیں ہے عزت بخشنے کے معنی میں تو یا معیز جو یعنی کیا ہے اس میں عزت بخشنے والا یعنی ولی الہل عزت ولی رسول ولیمومن پرانے پاک میں سر منافق میں حالانکہ عزت خدا کی ہے ولی عزت جو ہے پورا کو پورا خدا کی اور اس کے رسول کی اور مومن کی تو الز کہتے ہیں العزا جو ہے کبھی باعث مدہ ہوتی ہے جیسا کہ مشکرہ والا آیت سے حاصل ہوتی ہے ولی اللہ علعزت علیہ رسول نے جو ہے باعث فخر ہے اور کبھی باعث مذمت جیسا کہ کفار کے متعلق فرمایا بلی لذیذ کف رفیع عزت و شقاق مگر جو کافر ہیں وہ عزت ہو یا غرور کے معنی میں وہ غرور اور مخالفت میں ہے ہیں سرحر نمبر اٹھتیس آیت نمبر دو میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہاں جی یہ کہ جو ہے عزت اللہ اور رسول اور مسلمانوں کو حاصل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عزت اللہ اور رسول اور مسلمانوں کو حاصل ہے وہ دائمند باقی رہنے والی ہے ان کو جو عزت ہے ہم سے باقی رہنے والی ہے اور یہی عزت حقیقی ہے مارکوفار کو عزت حقیقی حاصل نہیں ہے بلکہ وہ بے تکلف جی اپنے آپ کو قوی اور غالب ظاہر کریں واقعی میں وہ کمزور ہے اور ان کی عزت بھی جو ہے چندن کا لالہ کی طرح ہے حسن کا عمل میں تو وہ ذلیل الخار ہوں گے اور ذلت کے انتہا جیسا کہ حضرت صلی اللہ وسلم فرمائے جو عزت اللہ سے اللہ تعالیٰ سے حاصل نہ ہو وہ سراسر ذلت ہے جو عزت اللہ سے حاصل نہ ہو وہ سراسر ذلت ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمائے من کا نَ الید العزت خلی اللہ عزت جو کوئی عزت چاہتے ہیں تو عزت سب و سب اللہ کے لئے اور اللہ جس کو عزت دے گا وہی معزز ہے اللہ جس کو اوپر کرے گا وہی وہی محرم ہے محترم ہے معذم ہے تو اس حاد کے ہے من کا نعید العزت خلی اللہ عزت کے معنیٰ یہ ہیں کہ جو شخص معزز بننا چاہتا ہے اسے چاہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے عزت حاصل کرے عزت حاصل کرے کیونکہ ہر قسم کے عزت خدا ہی کے قرض قدرت میں ہے ہاں جی ہر قسم کی قزت اللہ تعلیم در سے عزت دے دیں اور قدرت سے عزت دے دیں اولاد کے در سے عزت دے دیں ایمان و طغاء کے ذریعے کے اعلیٰ مقامات پر علم و مارفت کے اعلیٰ مقامات پر پہنچا کر عزت دے دیں یہ سب عزت اللہ تعالیٰ کے ہے اور اس کے اسباب بھی اللہ تعالیٰ ہی کے آدمی اس نے فرمایا منکانے خلی العزت جمعہ ہاں کہ جو شخص معزز بننا چاہے ساب عزت بننا چاہے اسے چاہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے عزت حاصل کریں اللہ کو راضی کریں اس کے در پہ جھکیں اس کے حضور میں عاجزی کریں کیونکہ ہر قسم کی عزت خدا ہی کے قبضے پرد میں وہ راضی ہو جائیں تو عزت سے نوازے گا لیں اس کو ناراض کر کے کوئی عزت نہیں مل سکتی تو یہ توضیعات کتاب محردات راغب میں بیان فرمایا چوتھی کتاب جو حرما المعز عزت دینے والا المزد الظت دینے والا المعیز زلت عزت دینے والا، دینے, والا، دینے والا یہ ہے یہ حدیت الجنان نامی کتاب علامہ تاہر قادرین آصما الحسنار کے بارے میں لکھا ہے اس میں انہوں نے الموعیز کے معنی عزت دینے والا جیسے کہ پہلے بھی علماء یہ کہ العبین نے المزل کے معنی ذلت دینے والا <تصح> کیوں عزت و ذلت اللہ تعالیٰ کے حضرت میں ہے تو عزلمنت شاء تو ذلتشا وامی اللہ نے خود دعا سکھا ہے جامع فرما اللہ تو جس کو چاہے عزت دیتا ہے سربلند کرتا ہے جس کو چاہے ذلیل کرتا ہے خوار کرتا ہے ہاں اس کو دنیا میں کہیں رہنے کی اس کے پاس گنجائش نہیں رہتی پانچویں کتاب جو ہے المعز المزل المعز المضل ہاں یہ کتاب میں باحکفہی سے آپ کو نگر کر رہا ہوں وہ ذات جو جسے چاہے بادشاہ دے دیتا ہے اور جس سے چاہے چھین لیتا ہے اس سے عزت اور ذلت دیتا ہے یا وہ ذات جو اپنے دوستوں یعنی اولیاء کو اتحاد کیوں جس سے عزت دیتا ہے ایک ہے میز مجل یعنی وہ زاج اپنے دوستوں یعنی اولیاء کو اطاعت کی وجہ سے اللہ کی بندگی کی وجہ سے سچی بامعارفت بندگی کی وجہ سے عزت دیتا ہے اور دشمنوں کو نافرمانیوں کی وجہ سے ذلیل و خوار کر دیتا ہے جیسے کہ تمام تاریخ انبیاء اس حقیقت سے پر ہے تاریخ امہ اس حقیقت سے پر وکیل بعد نے کہا ہے اور بعد نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کو تعظیم و شناخ کے ذریعے عزت دیتا ہے اپنے کتاب میں قرآن پاک میں لمبیا کی زبانیں اور کافر کو جزیہ اور اسیر بنا کر ذلیل کرتا ہے جنگ کے موقعوں پر اور اللہ تبارک اگر اپنے اولیاء کو دنیا میں تنگ کر کے آزمائش میں ڈال دیں تو یہ ان کے حق میں ذلیل کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت میں ان اولیاء کو کمال عزت سے نوازیں اور انہیں انتہائی اعزاز اور اجلال سے نوازنے کے لیے انہیں ذلیل کرنے کے لیے نہیں ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو عز منت شاع و تذل منت شاء و مالک ہے ہاں جی وہ چیز چاہے عزت دیتا ہے جیسے عزت صافی کے ہاتھ میں اور شری کداب جو ہیں شرح ابراد فتح کے صفحہ نمبر ایک سو پانچ میں آپ فرماتے ہیں المعز جین عزت دینے والا المزل ذلت دینے والا ہاں جی یہ جو فتقیہ طالق انسیا ساتویں کتاب المزل ازماد ہاں از جلل سے ہے ظال اور دولام سے ذلّ یذََََََََََََََََََََ و ظلطََ اس کا فعل ماضی مزار مسر اس كى منع كيا ذليل ہونا خوار ہونا المزل كى مان ذل اللہ و ازل ين ذليل كرنا ادب تفيل و المزل اضلاح سے اسفیل المزل سے خالص اسفیل ذلیل کرنے والا خوار کرنے والا یہ معنی المنج میں المزل کے حوالے سے ہاں جی تو یہ آسم مقدس جو ہے المعز المزل کو کہ خلاصہ کریں تو المعز عزت دینے والا المزل ذلیل کرنے والا عزت دینا اور ذلیل کرنا اللہ تعالیٰ کے حال میں یقینا جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں اللہ کے اطاعت کرتے ہیں اپنی تمام خواہشات کو اپنے تمام جو ہیں ارادوں کو اللہ کے ارادے میں گم کر دیتے ہیں اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں اللہ کے مرضی اور منشا کے مطابق لے کے ہاں جی جو ہے اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو تو پھر یقیناً وہ صاحب عزت ہے اس کو اللہ تعالیٰ عزت دیتے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اس کے کا احکامات پر عمل نہیں کرتے ہیں ہاں اس کی آخر اس کی تعبیداری برداری کو جو ہے اپنے لیے ضروری نہیں سمجھتے ہیں بلکہ اس کی مخالفت میں کھڑے ہو جاتے ہیں وہ لوگ یقیناً دنیا میں بھی ذلیل ہوتے ہیں آخرت میں بھی ذلیل ہوتے ہیں لہذا زن ہمیں چاہیے عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ سے مانگے اور اللہ سے امید عزت و ذلت رکھیں اور یقیناً بندہ اللہ کی اطاعت کریں گے تو وہ صاحب عزت ہوگا جو نافرمانی کریں گے وہ ذلیل ہوگا یہ اللہ کی سنت ہے اس کا اٹل قانون ہے لہذا ہم جو ہے دنیا میں عارضی وقتی آنج جھوٹے ترقوں سے بے کے ترقوں سے جو عزت مقام حاصل کرتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے عزت وہی جو سچائی کے بنیاد پر ایمان کی بنیاد پر تغوا کی بنیاد پر فلاح انسانیت کی خدمت خلوص سے انسان اللہ رضا کی خدمت کے بنیادوں پر حاصل ہوتی ہیں لہذا ہمیشہ عزت اللہ سے مانگنے کے لیے درپے رہیں لوگوں سے عزت نہ مانگیں ہاں لوگوں کی عزت آج ہے تو کل نہیں ہے تو لہٰذا عزت و ذیل اللہ کے ہاتھ دوست قدرت سے اللہ کی ناراضگی سے بڑھنے کی کوشش کریں تاکہ انسان دنیا آخرت میں و حرد میں زلی وخار نہ ہو جائے تو مجھے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی نازما اور پر صحیح معتقد ہو کر ان کی بامارفت اعتقاد رہ کر جو ہے ایک ساب عزت انسان بن جائیں ہاں جی اور و تخاری سے دنیا حرد میں اس کو نجات دی آمین سمما.